جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندی پئیں گے اپنے محلوں میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے